الہ الناس لوگوں کے معبود کی من شر اس بڑے وسوسا ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اللہ وسو سفی سور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے ہاں وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے